سلطان باعزید ثانی رحمہ اللہ تعالی نے فلاحی اور دینی کاموں کی طرف خصوصی توجہ کی عوامی تعمیرات بنائی خیراتی کام کیے مسجدیں مدارس بلڈنگز مہمان خانے خانقاہ مریضوں کے لیے ہسپتال ہمام اور پل تعمیر کروائے مفتی اور ہر مرتبے کے علماء کے لیے تنخواہیں مقرر کیں ہر عالم کو دس ہزار عثمانی سکے سالانہ دیے جاتے تھے اسی طرح جو تصوف کے سلسلے ہیں ان کے مشایخ اور ان کے درویشوں کے لیے وظائف مقرر کیے ہر اسلامی مدرسے کو تقریبا سات ہزار عثمانی سکے الگ ملتے تھے صوفیہ اور خانقاہوں کو حسب مرتبہ وظیفہ دیا جاتا تھا یہ ایک دائمی خیراتی سلسلہ تھا سلطان ہرمین شریفین یعنی مکہ مدینہ اور وہاں کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں کے لیے ہدایا اور تحائف بھیجا کرتے تھے ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا جس نے قسطنطنیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ایک ہزار ستر گھر ایک سو نو جامع مسجدیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں ان کے علاوہ شاہی محلات اور شہر کے بازاروں کو بھی کافی نقصان پہنچا کا انتظام معطل ہو گیا سمندری شہر سے سر ٹکرانے لگی زلزلے کے جھٹکے روزانہ محسوس کیے جاتے رہے حتیٰ کے پینتالیس روز تک یہ سلسلہ جاری رہا جو ہی زلزلے کے جھٹکے ختم ہوئے سلطان بایزید نے پندرہ ہزار مزدور لگا کر گری ہوئی تمام عمارتوں کو نئے سرے سے تعمیر کروا دیا سلطان با اللہ نے سرسٹ سال کی عمر پائی وہ بہت مضبوط جسم کے مالک تھے ناک قدرے ٹیڑی تھی بال کالے تھے تبان نرم مزاج علوم کے دل دادا ہر وقت درس و تدریس کی طرف متوجہ رہنے والے شاعر ادیب متقی پرہیزگار رمضان کا آخری اشرہ عبادت ذکر اطاعت میں گزارتے تھے تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتے تھے جنگ میں ایک عام سپاہی کی مانند خود شرکت کرتے تھے جنگ کے سفر کے دوران جہاں پڑاؤ کرتے تھے وہاں کپڑے جھاڑ کر گرد و غبار جو ان کے کپڑوں پر لگا ہوتا تھا اسے محفوظ کر لیتے تھے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حکم دیا کہ اس غبار کو قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا حسب وصیت اس گرد و غبار کی اینٹ بنا کر ان کے دائیں رخسار کے نیچے رکھ دی گئی گویا وہ اس حدیث کی روح سے آگ سے جہنم سے بچنے کا اہتمام کر رہے تھے کہ جس کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہوئے ہوں اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا سلطان بایزید رحمہ اللہ کی مدت حکومت اکتیس سال سے کچھ دن کم ہے سلطان بائی ثانی عربی اور اسلامی علوم کے ماہر تھے اسی طرح فلکیات کے علوم میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے ادب سے خصوصی لگاؤ تھا شعراء اور علماء کے قدردان تھے وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے ان کے اشعار میں عظمت خداوندی اور قدرت الہی کے بڑے عمیق اور گہرے احساسات پائے جاتے ہیں ان کے بعض اشعار حکمت و دانائی پر مبنی ہے جن میں وہ غفلت کی نیند ترک کرنے اور فطرت کے حسن و جمال کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہتے ہیں غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور درختوں کا حسن و جمال دیکھ سچے اللہ کی قدرت کو دیکھ کلیوں کے بانک پن پر نظر کر اپنی دونوں آنکھوں کو کھول تاکہ مرنے کے بعد تو زمین کی زندگی کا مشاہدہ کر سکے اٹھارہ سفر نو سو اٹھارہ ہجری بمطابق پچیس اپریل پندرہ سو بارہ کو سلطان اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے سلطان سلیم جن کا عرصہ حکومت نو سو اٹھارہ ہجری تا نو سو چھبیس ہجری بمطابق پندرہ سو انیس ہے کو اپنے لشکر کی پشت پناہی بھی حاصل تھی اور لشکر کی نظریں بھی سلیم پر لگی ہوئی تھیں اور فوج ان سے امید رکھتی تھی کہ وہ دولت عثمانی کی جنگی سرگرمیوں میں کافی حد تک اضافہ کریں گے فتوحات کی تحریک کو آگے کی طرف بڑھائیں گے چنانچہ لشکر نے سلطان کی مخالفت کی اور سلیم کو ان کی جگہ تاج و تخت کا جانشین بنا دیا سلطان باعز ثانی رحمہ اللہ تعالی تاج و تخت اپنے بیٹے سلیم کے حوالے کر کے دیموتے جاتے ہوئے راستے میں فوت ہوئے جہاں سے ان کی لاش استنبول لا کر جامع مسجد بے کے اطراف میں دفن کی گئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو کچھ خدمات انہوں نے عالم اسلام کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیے اللہ ان کو اپنے دربار اقدس میں قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد و صحب اجمائین سبحان اللہ اشد اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ